پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف تو کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہوں تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اَحْتَدَيْتُمْ جميعاً بما تعملون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم جب تم خود ہدایت پر ہو تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثنان ذوى عدلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين أهل قجو إيمان الله يهو جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے دو انصاف والے گواہ ہوں یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور رستے میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر قوم کے دو گواہ بھی کافی ہوں گے پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے اور کوئی ہمارا رشتے دار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح اگر کر لی جائے تو کافی ہے امر بالمعروف نہیں المنکر ضروری نہیں ہے لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ بھی نہایت اہم ہے اگر ایک مسلمان یہ فریضہ ہی ترک کر دے گا تو اس کا طارک ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا جب کہ قرآن نے عید احتئی تم جب تم خود ہدایت پر چل رہے ہو کی شرط عائد کی ہے اسی لیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی لانوں کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگو تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ و کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے بہوال مسرد احمد پہلی جلد سفر نمبر پانچ و جامعہ ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھا سٹھ و سنن اب ابی داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھتیس اس لیے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے جبکہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے مجتنب ہو البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف و نیا نل کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے اس صورت میں فعلم قلبی وزینک اداف المان کے تحت اس کی گنجائش ہے آیت بھی اس صورت کی محتمل ہے پھر اپنے میں سے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں اور بعض نے کہا ہے کہ موسی وسیعت کرنے والے کے قبیلے سے ہوں اسی طرح قرآن من غیرکم میں دو مفہوم ہوں گے یعنی من غیر سے مراد یا غیر مسلم اہل کتاب ہوں اہل کتاب ہوں گے یا موسی کے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے سے پھر یعنی سفر میں کوئی ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ جس سے زندہ بچنے کی امید نہ ہو تو سفر میں دعائیں عادل تو اس سفر میں دو عادل گواہ بنا کر جو وصیت کرنا چاہے کر دے پھر یعنی مرنے والے موسی کے ورثا کو شک پڑ جائے کہ ان اوسیا نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو نماز کے بعد یعنی لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لیں اور وہ قسم کھا کے کہیں کہ ہم اپنی قسم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں یعنی جھوٹی قسم نہیں کھا رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعین فعین فرانی پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتقاب کیا ہے پھر ان دونوں کی جگہ دو قریبی رشتہ دار بطور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جو میت کے ترکے کے حقدار ہیں تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے فیسقین ایمان <الفاسقین> یہ اسلوب قریب تر ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دے دیں کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں کریں گے کہ کہیں ان و کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف <تصفح> یعنی جھوٹی قسمیں کھائیں ہیں پھر الاولیان اولا کا تسنیہ ہے مراد ہے میت یعنی وسیعت کرنے والے کے قریب ترین دو رشتے دار مین الدین استحق عالیہم کا مطلب یہ ہے جن کے مقابلے پر گناہ کا ارتکاب ہوا تھا یعنی جھوٹی قسم کا ارتکاب کر کے ان کو ملنے والا مال ہڑپ کر لیا تھا الاولیان یہ یا تو ہما مبتدا محضوف کی خبر ہے یا یقومان یا اخریان کی ضمیر سے بدل ہے یعنی یہ دو قریبی رشتہ دار ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی قسم دیں گے یہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس حکم میں پنہا ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں اوسیا صحیح صحیح گواہی دیں گے کیونکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اگر ہم نے خیانت یا دروغ گوئی یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو یہ کارروائیاں خود ہم پر الٹ سکتی ہیں اس کی شان نزول میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ بن سہم کا ایک آدمی تمیم داری اور عدی بن بدع کے ساتھ سفر میں گیا وہاں سہمی کا انتقال ہو گیا اور یہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا جبکہ اس کے دونوں ساتھی عیسائی تھے پس یہ دونوں ساتھی اس کا چھوڑا ہوا مال لے کر اس کے ورثاء کے پاس آئے اور سارا سامان ان کے سپرد کر دیا لیکن اس سامان میں چاندی کا ایک پیالہ موجود نہیں تھا جس میں سونے کے باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے حلف لیا انہوں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا پھر وہ پیالہ اس کے ورثاء نے مکہ میں پا لیا استفسار پر ان لوگوں نے بتلایا کہ پیالہ انہوں نے تمیم اور ادیس سے خریدا ہے چنانچہ سہمی سہمی کے ورثاء میں سے دو شخصوں نے حلف اٹھایا کیو وہ او پیالہ ان مرنے والوں کے رشتے دار کا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی گواہی ان غیر مسلموں کی گواہی سے زیادہ حقدار ہے پس انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی بحال صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اسی سہمی کا نام بدیل ابن ابی مریم تھا رضی اللہ عنہ یہ تجارت کے لیے مذکورہ دو عیسائیوں کے ساتھ شام کے علاقے میں گئے تھے جہاں اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا چنانچہ انہوں نے وہاں مرتے وقت اپنا سامان و تک پہنچانے کی ان دونوں کو وصیت کر دی لیکن انہوں نے خیانت سے کام لیا اور ایک پیالہ بیچ کر رقم دونوں نے مل کر کھا لی مزید دیکھیے جامعہ ترمیزی حدیث نمبر تین پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کو یاد کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا تو کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے إذ قال الله يا عيسى عسبب نمر ييمذكُ نعممة عللَيك وَوعلى والدَتِكإذ أيك بروح القدُس تُكلّم الناسَّاس في المهد وَوكهلَ وَإذ علمتك الكتابة والحكمة والتواتَ والإجين وَإِذ تخلقُ من الطين والإنجيل وَإذ تخلقُ من الطين ك هيئة الطير بإذني. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت وَإِذْ وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين جب ألا اے آئی سب مریم تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر جب میں نے تجھے روح القدس جبریل کے ساتھ قوت دی تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی سی مورت بناتا تھا پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا اور تو پیدائشی اندھے کو اور پھل بہری والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا جب تو ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا تھا تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کے قوموں نے ان کی قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا اس کا علم تو یقینا انہیں انہیں ہوگا لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کے یا تو محشر کی ہولناک یا ہولناکیوں اور اللہ جلا جلالہ کی حیبت و عظمت کی وجہ سے کریں گے یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا علاوہ از این باطنی امور کا علم تو کلی صرف اللہ ہی کو ہے اسی لیے وہ کہیں گے علام الغیوب تو, تو ہی ہے نہ کہ ہم اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و رسل عالم الغیب نہیں ہوتے عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے انبیاء کو جتنا کچھ بھی علم ہوتا ہے اولا تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں ثانیا ان سے بھی ان کو بذریعہ وہی ہی آگاہ کیا جاتا ہے حالانکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ذاتی طور پر ہو نہ کہ کسی کے بتلانے پر اور جس کو بتلانے پر کسی چیز کا علم حاصل ہوا اور جس کو اور جس کو بتلانے پر کسی چیز کا علم حاصل ہو اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا پھر اس سے مراد حضرت جبریل ہیں جیسا کہ سورہ بکرا کی آیت نمبر ستاسی میں گزرا پھر گود میں اس وقت کلام کیا جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس نو مولود بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئیں اور انہوں نے اس بچے کو دیکھ کر تعجب کا اظہار اور اس کی بابت استفسار کیا تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کے عالم میں کلام کیا اور بڑی عمر میں کلام سے مراد نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ ہے یا آسمان سے اترنے کے بعد سنِ قہولت میں لوگوں سے کلام کرنا مراد ہے پھر اس کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 میں گزر چکی ہے پھر ان معجزات کا ذکر بھی مذکورہ صورت کی آیت نمبر 49 میں گزر چکا ہے پھر یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور سولی دینے کے لیے تیار کی تھی جس سے اللہ نے بچا کر انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا ملاحظہ ہو حاشیہ سورہ عل عمران آیت نمبر چون پھر ہر نبی کے مخالفین آیات الہی اور معجزات دیکھ کر انہیں جادو ہی قرار دیتے رہے ہیں حالانکہ جادو تو شعبہ بازی کا ایک فن ہے جس سے امبیام السلام کو کیا تعلق ہو سکتا ہے علاوہ از ایں انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات قادر مطلق اللہ تبار و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا مظہر ہوتے تھے کیونکہ وہ اللہ ہی کے حکم سے اور اس کی مشیت و قدرت سے ہوتے تھے کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر کوئی معجزہ صادر کر کے دکھا دیتا اسی لیے یہاں بھی دیکھ لیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر معجزے کے ساتھ اللہ نے چار مرتبہ یہ فرمایا بھی عزنی مطلب ہر معجزہ میرے حکم سے ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سے مشرقین مکہ نے مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 91 سے 93 میں ذکر کی گئی ہے تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا سبحان ربی حلقوں تو بشر رسول ہے میرا رب پاک ہے وہ تو اس کمزوری سے پاک ہے کہ وہ یہ چیزیں نہ دکھا سکے وہ تو دکھا سکتا ہے لیکن اس حکمت کی لیکن اس کی حکمت اس کی مقتضی ہے یا نہیں یا کب مقتضی ہوگی اس کا علم اسی کو ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے لیکن میں تو صرف بشر اور رسول ہوں یعنی میرے اندر یہ معجزات دکھانے کی اپنے طور پر طاقت نہیں ہے بہرحال انبیاء کے معجزات کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو جادوگر اس کا توڑ مہیا کر لیتا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہے کہ ملک بھر کے جمع شدہ بڑے بڑے جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کا توڑ نہ کر سکے اور جب ان کو موجزہ اور جادو کا فرق واضح طور پر معلوم ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں اذ قال الحواریون یا عیسی بن مریم ہل یستطیع ربک ان ینزل علینا اذ قال الحواریون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال تق الله ان كنتم مؤمنين اور جب ہواریوں نے کہا اے عیسی بن مریم کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسللی ہو جائے اور یہ اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا قال عيسى قال عيسى ابن اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وات خير الرازقين عيسى بن مريم نے کہا اے اللہ ہمارے رب ہم پر اسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید مطلب خوشی کا موقع بن جائے اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو اور تو ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے قال اللہ منزن فین كم فہنى واضح بہو من العالمین اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً اسے ایسا عذاب دوں گا کہ وہ ایسا عذاب دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں دوں گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف الحواریون سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے ان کی تعداد بارہ بیان کی جاتی ہے وحی سے مراد یہاں وہ وہی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی بلکہ یہ وہی الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں القاع کر دی جاتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام کو اسی قسم کا الہام ہوا جسے قرآن نے وحی ہی سے تعبیر کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وہی کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام نبیہ تھیں اس لیے کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے وہی آئی تھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ وہی وہی الہام ہی تھی جیسے یہاں اوہی تو میں یہ وہی رسالت نہیں بلکہ وہی الہام ہے پھر معدتاً ایسے برتن سینی پلیٹ یا ٹرے وغیرہ کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو اس لیے دسترخوان بھی اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہوتا ہے صورت کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے حواریین نے مزید اطمینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیائے موتا کے مشاہدے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی پھر یعنی یہ سوال مت کرو ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے کیونکہ حسب طلب موجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان نہ لانا عذاب کا باعث بن سکتا ہے اسی لیے حضرت عیسی علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ سے ڈرایا پھر اسلامی شریعتوں میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا ہے کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے ہنگم طریقے سے طرب و مسرت کا اظہار کیا جائے چراغاں کیا جائے اور جشن منایا جائے جیسا کہ آج کل اس کا یہی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے اور اسی کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں بلکہ آسمانی شریعتوں میں اس کی حیثیت ایک ملی تقریب کی ہوتی ہے جس کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس روز پوری ملت اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی تکبیر و تحمید کے زمرے بلند کرے یہاں بھی حضرت عیصی علیہ السلام نے اس دن کو عید بنانے کی جس خواہش کا اظہار کیا ہے اس سے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم تعریف و تمجید اور تکبیر و تہمید کریں بعض اہل بدت اس عید معدہ سے عید میلاد کا جواز ثابت کرتے ہیں حالانکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے جسے اگر اسلام نے برقرار رکھنا ہوتا تو وضاحت کر دی جاتی دوسرے یہ پیغمبر کی زبان سے عید بنانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا اور پیغمبر بھی اللہ کے حکم سے شریع احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے تیسرے عید کا مفہوم و مطلب بھی وہ ہوتا ہے جو مذکورہ بالا سطروں میں بیان کیا گیا ہے جبکہ عید میلاد میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے لہٰذا عید میلاد کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے پھر یہ مائدہ خوان تعام آسمان سے اتارا اترا یا نہیں اس کی بابت کوئی صحیح اور صریح مرفو حدیث نہیں جمہور علماء امام شوکانی اور امام ابنی جریر طبری سمیت اس کے نزول کے قائل ہیں اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ انی منزل علیکم سے ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو یقیناً سچا ہے لیکن اسے اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لیے صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے الفاظ میں فمن یکفر اس وعدے کے مشروط ہونے کو ظاہر کرتے ہیں اس لیے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط سن کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا امام ابن کثیر نے ان آثار کے آسانیت کو جو امام مجاہد اور حضرت اور حضرت حسن بصری حسن بصری رضی اللہ عنہما سے منقول ہیں صحیح قرار دیا ہے جن میں نزول معیدہ کی نفی کی گئی ہے نیز کہا ہے کہ ان آثار کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نظولِ معیدہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے نہ ان کی کتابوں میں درج ہے حالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہیے تھا اور کتابوں میں بھی تواتر سے یا کم از کم احاد سے نقل ہونا چاہیے تھا والن وباثاب و صلی اللہ, اللہ علیہ محمد علیہ و, علی و صحب اجمعین